الوافی بما صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ایک عظیم کتاب جسے دس مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے چھٹا مقصد المعاملات ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق لوگوں کے باہمی لین دین سے ہے معاملات سے ہے اور اس چھٹے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے دوسری کتاب ہے القرد والحوالہ قرض کا معنی آپ جانتے ہیں اور الحوالہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قرض کسی کے ذمے ہو وہ اس قرض کو کسی اور کے ذمے لگا دے جس کا قرض دینا ہے اس سے کہے کہ تم یہ قرض فلاں آدمی سے لے لو تو یہ ہے حوالہ اور اس میں پانچ باب ہم پڑھ چکے ہیں آج چھٹا باب شروع کریں گے باب فی وضع الدین قرض معاف کرنے کے سلسلے میں شفات کرنا سفارش کرنا یعنی کہ جس کے ذمے قرض ہے اس کی جانب سے اس کے ہاں سفارش کرنا جس نے قرض لینا ہے جو قرض خواہ ہے تو مقروض کی قرض خواہ کے ہاں شفات کرنا تاکہ اس کا قرض ٹوٹلی معاف کر دے یا کچھ نہ کچھ معاف کر دے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو اٹھارہ ون تھری ون ایٹ خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام بخاری ہیں انجابر بن عبد رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ, عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نما سے ان ابا تو <تُوفیّا> کہ ان کے والد فوت ہو گئے کن کے والد جابر کے والد ان کا نام کیا عبداللہ اور یہ کب فوت ہوئے تھے غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور فوت ہونے سے پہلے انہوں نے جناب جابر سے کہا تھا کہ جابر مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تم سے ہے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تم ہو تو میں کل کی لڑائی میں شاید شہید ہو جاؤں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور میرا قرض ادا کر دینا تو جناب جابر عمد اللہ سے روایت ہے کہ ان کے والد فوت ہوئے وہ طار علیہ صلاطین اوسطن اور اپنے ذمے تیس وسق چھوڑ کر گئے لہراج المن یہود یہودیوں میں سے ایک آدمی کے یعنی کہ جابر کے والد جناب جابر کے والد عبداللہ فوت ہوئے تو ان کے ذمے قرض تھا کیا تیس وسق کھجورے انہوں نے ادا کرنی تھی یہ قرض کس کے کس کو کس کو دینا تھا کس سے لیا تھا یہودیوں میں سے ایک آدمی سے لیا تھا اچھا تیس وسک کتنے ہوتے ہیں ایک وسق ہوتا ہے ساٹھ سا کا ایک وسق ہوتا ہے ساٹھ سا کا اور ایک سا میں تقریباً اڑھائی کلو ہوتے ہیں کچھ علماء لمائک کہتے ہیں مکمل طور پہ اڑھائی کلو کچھ کہتے ہیں دو کلو اور ایک چوتھائی یعنی کہ سوا دو کلو تو آپ اڑھائی کلو اگر لیتے ہیں تو یہ کتنے ہیں تیس وسک اور تیس کو آپ ساٹھ سے ضرب دیں تو یہ بنیں گے اٹھارہ سو آپ اٹھارہ سو کو اگر آپ ضرب دیں میں نے دی ہوئی ہے اٹھارہ سو کو آپ ضرب دیں کس سے اڑائی کلو سے تو رزلٹ کیا نکلے گا 4500 سو یعنی چار ہزار پانچ سو کلو گرام چار ہزار پانچ سو کلو گرام تقریباً کھجوریں تھیں جو جناب جابر کے والد کے ذمہ تھیں اور یہودی کو واپس کرنی تھی جب فوت ہو گئے تو ذمہ داری کس پہ آن پڑی جابر پہ بیٹے پہ فسند رہو جابر تو جناب جابر نے اس سے مہلت مانگی کس سے یہودی سے فبا تو اس نے انہیں محلت دینے سے انکار کر دیا کہ میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا وکلسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب جابر نے گفتگو کی بات کی کس سے نبی علیہ اسلاط اسلام سے کیوں بات کی معاملے میں آپ نے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے بات کیوں کی لیش فعلہو. تاکہ آپ ان کی سفارش کر دیں کن کی جابر کی. اس کے پاس یہودی کے پاس, پاس. فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی اللہ آئے وکلم تو آپ نے یہودی سے بات چیت کی لی خدا سامالا نقلی ہی بل تاکہ وہ لے لے کون لے لے یہودی سامانا نقلی ہی جناب جابر کے باغ کا کھجوروں کے باغ کا پھل بل اس کے بدلے میں لہو جو اس کا حق ہے یعنی کہ آپ نے کہا کہ جابر کے والد فوت ہو گئے ہیں اور اس بچارے کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہیں تو جو ان کیا کھجوروں کا باغ ہے اس میں جو پھل ہے سارے کا سارا لے لو اور جو تمہارا حصہ رہ جائے وہ معاف کر دو تو آپ نے کیا آپ نے بات چیت کی یہودی سے کیوں لیا خدا تاکہ وہ لے لے سامرا نقلی ہی جناب جابر کے کھجوروں کے باغ کا پھل بل لہو اس قرض کے بدلے میں جو اس کا تھا یہودی کا تھا فبا تو اس نے انکار کر دیا تو نبی علیہ السلام نے شفاعت کی ہے یا نہیں کی؟, کی ہے اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی مقروض ہو جائے اور وہ ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو بلکہ مشکل حالات میں پھنس چکا ہو اور کسی امیر کا اس نے قرضہ دینا ہو تو آپ اس امیر کے ہاں اس کی شفاعت کر دیں تو اچھی بات ہے اس کو بتا دیں کہ اس کے حق حقیقت کو میں جانتا ہوں یہ بچارہ پھنسا ہوا ہے ٹال مٹول سے کام نہیں لے رہا فراڈی نہیں ہے دھوکے باز نہیں ہے دغا باز نہیں ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا تو ایسے آدمی کی شفاعت کرنا کیا اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میںفاتن حسن یق اللہ نصیب و منہا جو کسی کی اچھی شفاعت کرے گا تو اس کو بھی شفات میں سے اجر و ثواب ملے گا وہ میں یشفا اشفاطن سیا یق اللہ کفل لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں بری شفاعت کریں گے تو گناہوں میں سے حصہ بھی ملے گا آپ کسی کی شفاعت کرتے ہیں کہ اس کو سودی بینک میں نوکری مل جائے اس کو مل جائے یا نہ ملے دونوں شکلوں میں دونوں صورتوں میں آپ کو بھی گناہ ملے گا اور اچھی شروعات کریں گے تو جہاں اسے جنور سواب ملے گا آپ کو بھی جنوب ملے گا فعبا تو اس, نے اس بات سے انکار کر دیا کس نے یہودی نے یون کی یہودی نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا میں تو پورا اپنا قرضہ واپس لوں گا فتاخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل تو رسول اللہ صلی اللہ علسم کجوروں کے باغ میں داخل ہوئے فمشا ہا تو آپ اس میں چلے جی کس میں؟ باغ, باغ میں باغ میں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے باغ کا چکر لگایا اور اس کے پھلوں کے لیے برکت کی دعا کی پھلوں کے لیے برکت کی کیا کی آپ نے دعا کی سمقور علی جابر پھر آپ نے جابر سے کہا جد لہو کہ جابر آپ ایسا کریں کہ اس یہودی کے لیے پھل کاٹ دیں کھجوروں توڑیں اور اس کو اس کا قرضہ واپس کریں تو آپ نے جابر سے کہا جدہ لہو کہ آپ اس یہودی کے لیے پھل توڑیں فوف لہو لدی لہو تو آپ اس کا وہ قرضہ اس کو دے دیں جو اس کا بنتا ہے یہ کہ یہودی نے جب آپ کی شفاعت نہیں مانی تو آپ نے جناب جابر کے باغ کا چکر لگایا اور پھل میں برکت کی دعا کی پھر جابر سے کہا کہ اب آپ پھل توڑے اور ان کا قرضہ واپس کریں فجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب جابر نے پھل توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یعنی کہ آپ واپس آ چکر لگا کے دعائیں دے کے اور حکم دے کر تو جناب جابر نے بعد میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھل توڑا فاؤ فاہو سلاطین تو جناب جابر نے اس کو تیس وسق کھجورے پوری کی پوری ادا کر دی قرضہ کتنا تھا تیس وسق تھا نا تو جناب جابر نے وہ پورے کا پورا کرزا واپس کر دیا و فد الت لہو عشر وسقا اور ان کے لیے بچ گئے کن کے لیے جناب جابر کے لیے کتنے وسک سترہ وسک بچ گئے سترہ وسق کھجوریں باقی بھی رہ گئیں کہاں یہ صورتحال حال تھی کہ جناب جابر بھی ڈر رہے تھے اور نبی علیہ وسلام بھی جناب جابر کی شفاعت کر رہے تھے یہودی سے کہہ رہے تھے کہ جتنا پھل ان کے باغ میں موجود ہے اتنا لے لو اور باقی اسے معاف کر دو لیکن اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا پھر آپ نے جناب جابر کے باغ کا چکر لگایا برکت کی دعائیں کی تو اب کیا ہے کہ تیس وسع کھجورے جو قرض تھیں وہ بھی ادا کر دی گئیں پھر بھی سترہ وسع کھجوریں باقی رہ گئیں بچ گئیں وفضلت الہو اور ان کے لیے بچ گئیں کن کے لیے جناب جابر کے لیے کتنی سترہ وسع کھجوریں اور سترہ وسخ کھجورے بنتی ہیں ایک ہزار بیس سا اور کلو گرام کے لحاظ سے دو ہزار پانچ سو پچاس کلو گرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب جابر نبی علی السلاط والسلام کے پاس آئے لی برہو بل کان تاکہ نبی علی السلاط اسلام کو بتائیں اس کے بارے میں جو ہوا یعنی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لے آئے دعائیں دے کر تو اس کے بعد خجوروں میں یہ برکت ہوئی میں نے قرضہ واپس کر دیا اتنی باقی بچ گئی پوری رپورٹ دی اور یہی رپورٹ دینے کے لیے وہ تشریف لائے تھے فوج یوسلی تو جناب جابر نے آپ کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا جب جناب جابر آئے تو آپ کیا کر رہے تھے عصر کی, کی نماز پڑھ رہے تھے فلم مند جب نبی علیہ الصلاۃ اثر عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اخبر حو تو جناب جابر نے آپ کو ان زید کھجوروں کے بارے میں بتایا ان کے بارے میں آگاہ کیا فقالا تو آپ علیہ السلاط والسلام نے کہا اخبر ذالک ابن الخطاب کہ جابر اس کے بارے میں آپ عمر بن خطاب کو بتا دیں اخبر زالی کا اس کے بارے میں آپ بتا دیں کن کو عمر بن خطاب کو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب کو کیا بتایا جائے اور انہیں کیوں بتایا جائے ان کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے تو جناب عمر فاروق جناب جابر کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے کہ جابر کے والد فوت ہو گئے ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر قرضہ ہے کیا بنے گا تو نبی علیہ السادام نے کہا کہ عمر تمہارے بارے میں پریشان رہتے تھے یہ الفاظ میں موجود نہیں ہے لیکن یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ عمر تمہارے بارے میں پریشان رہتے تھے تو انہیں بتا دو کہ پریشانی ختم ہوئی معاملہ حل ہو گیا بلکہ اتنی زیادہ کھجوریں بچ بھی گئی ہیں فضحا بجابر اللہ عمر تو جناب جابر جناب عمر فاروق کی طرف گئے فخ تو انہیں بتایا انہیں صورتحال سے آگاہ کیا فقال لہو عمر تو جناب جابر سے عمر نے کہا لقد عالم تو ہی نمشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجھے معلوم ہو گیا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا جب نبی علی اللہۃسلام اس باغ میں چلے تھے کیا معلوم ہو گیا تھا کیا یقین ہو گیا تھا کہ لبا رکنفی حا کہ یقیناً اب اس باغ میں برکت پڑ جائے گی اس میں برکت ڈال دی جائے گی تو جناب عمر فاروق کیا کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام باغ کی جانب گئے تھے باغ میں چلے تھے مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب باغ میں کیا ہوگا اب پھل میں برکت پڑے گی اب کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی خسارہ نہیں ہوگا تو یہ عظیم حدیث اس سے کئی مسائل معلوم ہوئے ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی واقعی ایسا مقروض ہے جو تنگ دست ہے جس کے حالات خراب ہیں جو قرض واپس ادا کرنے کی سطح نہیں رکھتا تو آپ اس کی شفات کریں تو اچھی بات ہے اور وہ جو قرض خواہ ہے قرض لینے والا ہے اسے چاہیے کہ مقروض کے قرضے میں کچھ نہ کچھ کمی کر دے یا مکمل طور پہ معاف کر دے یا مہلت دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ انکان ادو اس فلادی رتون اگر وہ تنگ دست ہے جس نے آپ کا قرض دینا ہے تو اسے آپ مہلت دیں خوشحالی کے ایام آنے تک انتصد خیر اللہ کم اور اگر تم اپنا قرضہ صدقہ کر دو معاف کر دو تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ ہے ہماری شریعت جو کیا ترغیب دیتی ہے آپ معاف کر دیں قرضہ کم کر دیں مہلت دے دیں اور سودی نظام کیا کہتا ہے کہ وہ غریب جو پہلے قرضہ واپس کرنے کی استعمت نہیں رکھ رہا اس کے سود میں مزید اضافہ کر دیں اس نے دینا تھا آپ کا ایک لاکھ روپیہ اور واپس نہیں کر سکا اب آپ اسے وقت دیں اور مزید اس میں اضافہ کر دیں اب ایک لاکھ کی بجائے کتنے ہو گئے ایک لاکھ پانچ ہزار ہو گئے جو نیا وقت طے ہوا تھا اس پہ ادا نہیں کر سکا مزید بڑھا دیں اس لیے اللہ تعالی فرماتے یادینا <تصفيق> اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ یعنی کہ یہ تم عجیب حرکت کر رہے ہو سود پھر اس میں مزید اضافہ پھر مزید اضافہ پھر مزید اضافہ برائی پہ برائی برائی پہ برائی ایسا کیوں کرتے ہو تو اللہ رب العزت ڈانٹ پلا رہے ہیں اور ایسی حرکتوں سے روک رہے ہیں یہ ہے ہمارا عظیم دین دین, دین اسلام جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سود پہ قرض لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کر پاتے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ خودکشی ہی کرنا پڑتی ہے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ لوگ جنہوں نے دیا ہوتا ہے غلام اور لونڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسی لیے اسلام نے سود سے منع کیا ہے کیونکہ یہ استحصالی نظام ہے یہ غریبوں کو لوٹتا ہے یہ غریب کو مزید غریب بناتا ہے امیر کو مزید امیر بناتا ہے اور اس سے بھی پتا چلا اس حدیث سے کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کیسے صحابہ کلام کا خیال رکھتے تھے جناب جابر کا بھی خیال ہے اور عمر فروق کی پریشانی کا بھی خیال ہے کہا کہ خوشخبری کس کو دے دو عمر کو دے دو تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے دور ہو جائے اور یہ دیکھیے کہ جناب عمر فروخ کو صحابہ اکلام کو کتنا یقین تھا نبی علیہ السلاط اسلام پہ اور آپ کی دعاؤں پہ اس کے بعد باب نمبر ساتھ باب ممات والے ہی دئی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ قرض تھا اس کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو انیس ون تھری ون نائن قوف اس حدیث کو رویت کرنے والے امام امام بخاری امام مسلم دونوں ہیں خواب سے مراد ہوتا ہے اتفاق یعنی کہ دونوں کا اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے یعنی کہ دونوں ہی اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں ان ابی رتر ہے جناب ابو ہر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نام کیا تھا ان کے نام کے بارے میں کافی اختلاف ہے مشہور ترین بات یہ ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمٰن بن سخر الدوسی الیمانی یعنی یمن کے تھے دوست بیلے سے تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رحرا کہتے ہیں کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آدمی کو لایا جاتا جو فوت ہو چکا ہوتا اس حال میں کہ اس کے ذمہ قرض ہوتا یعنی کہ آپ کے پاس میت لائی جاتی جس کے ذمہ کیا ہوتا کرز ہوتا فیص تو آپ سوال کرتے ہل ترک علی دئی نہیں کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی زید مال چھوڑا ہے زید مال سے کیا مراد ہے علماء کے نام کہتے ہیں زید سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ مال ہے جو اس نے چھوڑا ہے اس سے اس کا کفن خریدا جائے گا کفن کے اوپر کفن دفن کے اوپر جو خرچہ آئے گا اسے پورا کیا جائے گا تو یاد رہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا کفن اسی کے ذمے ہے اس کے دفن کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ اسی کے ذمہ ہے کسی اور کے ذمے نہیں ہے اگر کوئی پیاروں محبت میں ادا کر دے تو اس کو دنوں سواب ملے گا لیکن اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے اسی کی ہے تو آپ پوچھتی ہل تارک علی دئی فضلہ کیا اس نے اپنے قرض کے لیے کوئی زید مال چھوڑا ہے وفا انصلہ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے وفا اتنا مال چھوڑا ہے جو کافی ہو جائے گا قرض کی دیگی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا سلح تو آپ اس کی نماز جنادہ ادا کرتے آپ مسلمانوں سے کہتے سلو علی صاحبکم اپنے ساتھی کی نماز جنادہ ادا کر لو اس سے کیا پتا چلا اس سے ایک یہ پتا چلا کہ قرض کا معاملہ نہایت سنگین ہے آج کا مسلمان قرض کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتا قرض لے کر بھول جاتا ہے قرض لے کر مکر جاتا ہے قرض لینے کے بعد ادا کرنے کا نام نہیں لیتا جبکہ معاملہ اتنا شدید ہے قرض ادا نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام ایسے شخص کی نماز ادا نہیں کرتے تھے چاہے وہ صحابہ کرام میں سے ہوتا اور دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ جس نے قرض ادا نہیں کیا بہرحال مسلمان ہے تو جو حکمران ہے یا معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ اس کی نماز جنادہ ادا نہ کرے باقی لوگ اس کی نماز جنادہ ادا کر سکتے ہیں اسی لیے آپ کہتے ہیں سلو والا تم اپنے ساتھی کی نماز جنادہ ادا کرو اور یہی کچھ آپ کرتے تھے اس کے معاملے میں جو خودکشی کر لیتا آپ اس کی نماز جنادہ ادا نہ کرتے لیکن دیگر لوگوں کو اس کی نمازیں ادا کرنے سے روکتے نہیں تھے فلم فتح اللہ علیہ الفتوح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات دیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی فتوحات دیں یعنی کہ فتوحات اوئیں مال غنیمت آنے لگا مال آنے لگا خیبر فتح ہوا مال آنے لگا دیگر کئی مقامات سے مال آنے لگا تو قال آپ نے کہا اناؤنفسم من میں من مومنوں کے میں کے زیادہ حقدار ہوں ان کے اپنے نفس کے مقابلے میں آپ فرماتے انا اولا بالمؤمنین من انفسین میں مومنوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں میرا مومنوں پہ ان کی اپنی جان سے بڑھ کر تعلق ہے یعنی کہ اتنا تعلق مومن کا خود اپنے آپ سے نہیں ہے جتنا میرا تعلق مومن سے ہے اتنا تعلق مومن کا اپنی جان پہ نہیں ہے جتنا میرا جتنا اتنا حق مومن کا اپنی جان پہ نہیں ہے جتنا میرا حق ہے مومن پہ انا اول اولا کا من کیا ہوتا ہے حق کو تو میں خود مسلمانوں کی نسبت مومنوں کی نسبت ان سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں ان پہ حق رکھتا ہوں فمن توفی من تو جو مومنوں میں سے کیا ہو جائے فوت ہو جائے فتح کا دئی تو وہ قرض چھوڑ جائے فعلیہ قزا تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے اور یہاں پہ مسلم شریف کی روایت میں ایک لفظ زائد آیا ہے اور وہ کیا اوغئی کہ آپ فرماتے کہ جو مومنوں میں سے فوت ہو جائے فتارہ کا تو وہ قرض چھوڑ جائے یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائے فالی یا قضا تو میرے ذمے ہے اس کی ادائیگی یعنی کہ اس کا قرض واپس میں کروں گا اور اس کے بچوں کا خرچہ میرے ذمے ہے وَمَن تَرَكَ مَالًا مال ان اور جو مال چھوڑ جائے تو یہ مال اس کے وارثوں کے لیے ہوگا مال ہم نہیں لیں گے کتنا عظیم دین ہے اس ادیب سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کے ذمہ قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے معاملے میں اس کی سستی نہیں ہے تو اسلامی حکومت کو چاہیے کہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے اور اگر اس کے بچے یتیم ہو چکے ہیں لا وارث ہیں تو اسلامی حکومت کو چاہیے کہ بیت المال کے ذریعے ان کا خرچہ پورا کرے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مقروض فوت ہوتا تو اس کا کردہ میرے ذمہ اور اگر مال چھوڑ کے جاتا تو مال ہم نہیں لیں گے مال اس کے وارث سے لیں گے یہ ہے ہمارا عظیم دین اگر مسلمان اس پہ عمل کریں تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور یہ تو آپ اس حدیث سے جان چکے کہ یہ ذمہ داری آپ نے تب لی جب مسلمانوں کے پاس مال آیا جب فتوحات ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المال نہ ہو جب حکومت قرض ادا نہ کرے تو پھر ہر آدمی کو اپنی فکر خود کرنی چاہیے نبی علیہ اصلاط اسلام نے یہ طرزِ عمل کیوں اختیار کیا کہ آپ اس کی نماز ادا ادا نہیں کرتے تھے تاکہ باقی لوگوں کو احساس ہو کہ قرض ادا نہ کرنا ایک شدید اور سنگین قسم کا جرم ہے اس لیے آپ ایسے شخص کی نماز ادا ادا نہیں کرتے تھے اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر آٹھ کی طرف باب تحمل الودئین المیت میت کے قرض کی ذمہ داری لے لینا یعنی کہ میت کی قرض کی ذمہ داری آپ لے لیں کہ میں ادا کروں گا یہ کیسا ہے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو بیس ون تھری ٹو زیرو خوا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام بخاری ہیں انسلم اکوائی رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب سلما بن اقوا رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں یہاں پہ میں ایک اضافی فائدہ آپ کے علم میں لانا چاہوں گا وہ یہ کہ سلما بن اقوا یہ صحابی ہیں انہوں نے یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی ہے اور سنی ہے اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں یزید بن ابو عبید اور یہ سلمہ بن اقوا کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں مکی بن ابراہیم مکی بن ابراہیم سے ادیث کس نے لی امام بخاری نے اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری اور نبی علی سات اسلام کے مابین اس ادیث کے روایت کرنے میں صرف تین واسطے ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں مکی بن ابراہیم سے وہ یزید بن ابو ابیس سے وہ سلما بن اقوا سے صرف تین آدمی اور بخاری شریف میں جن احادیث میں صرف تین واسطے آئے ہیں انہیں کہا جاتا ہے سلاخیات یعنی کہ تین واسطوں والی روایات اور ایسی روایات امام بخاری کے ہاں تقریباً بائیس ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ امام بخاری کا بہت بڑا کارنامہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر احمدیث حدیث موجود ہونے کے باوجود کئی دفعہ لمبا سفر کرتے تھے اس لیے تاکہ حدیث میں جو واسطے ہیں وہ کم ہو جائیں یعنی کہ اگر ایک حدیث امام بخاری کے پاس پانچ واسطوں سے ہے تو چاہتے تھے کہ ایک واسطہ کم ہو جائے چار واسطے ہو جائیں یعنی کہ پہلے مثال کے طور پہ امام بخاری کے پاس حدیث ہے ایک ایسے استاد سے جس کی عمر چالیس سال ہے جس کی عمر پچاس سال ہے اب امام بخاری کے پاس یہ حدیث موجود ہے لیکن وہ سفر کریں گے اور اس چالیس سالہ عمر کے استاد کے استاد سے ملنے کے لیے جائیں گے جو اسی سال کا ہوگا نوے سال کا ہوگا دور کہیں رہتا ہوگا چاہیں گے کہ میں اس کے پاس پہنچوں اس سے حدیث سنوں تاکہ یہ ایک واسطہ کم ہو جائے حدیث پانچ واسطوں کی بجائے چار واسطوں کی ہو جائے چار واسطوں کی بجائے تین واسطوں کی ہو جائے تو یہ محدثین کے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کام کے لیے انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے خود جناب جابر جن کی ابھی حدیث پیچھے گزری ہے انہوں نے ایک دفعہ مدینہ سے شام کا سفر کیا تھا اور یہ سفر کتنا بنتا ہے تیس دنوں کا پینتیس دنوں کا چالیس دنوں کا اور اس سفر کے لیے اونٹنی خریدی تھی سفر اس کی مشقت اور اونٹنی خریدنا مال صرف کرنا کس کام کے لیے ایک حدیث کی خاطر اور حدیث بھی موجود تھی لیکن اس آدمی سے سننا چاہتے تھے جس نے برائے راست یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے کہ جناب جافر کے پاس حدیث موجود تھی لیکن جس نے بتائی اس نے صحابی سے سنی تھی اور صحابی نے اللہ کے سوچے سنی تھی جناب جافر کیا چاہتے تھے میں براہ راست اس آدمی سے سنوں جس نے اللہ کے سوچے سنی ہے اس کام کے لیے لمبا سفر کیا ہے تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو الوافی کے دورے میں شریک ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ دی گھنٹہ دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیر گھنٹہ نہیں دیا ڈیڑھ مہینہ دیا ہے اور ڈیڑھ مہینہ بھی نہیں کیونکہ ایک مہینہ تو بنتا ہے ایک جانم کا اگر واپسی ساتھ لگائے تو ساٹھ دن کا سفر بنتا ہے اور اس کے لیے کیا خریدی ہے اونٹنی خریدی ہے ایک عدیث کی خاطر ایک عدیش بھی نہیں ایک عدیش کا واسطہ کم کرنے کی خاطر قدر وہ حمید دیتے تھے کس کو حدیث رسول علی السلاۃ وسلام کو اور دین کے علم کو تو یہ سلما بل سے ویت ہے وہ کہتے ہیں تو یہ حدیث کیا ہوئی پھر سلاسی تو سلمہ بن ہے وہ کہتے ہیں کنوسن صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی علی السلاط اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عید اتباظ تب ایک جنازہ لایا گیا فقالو تو انہوں نے کہا جن کے صحابہ کلام نے کہا جنادہ لانے والوں نے کہا سلی علی اے اللہ کے رسول اس کی نماز جنادہ پڑھا دیں فقالت آپ نے کہا حل علیہ ہی دین کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے قالو لا تو صحابہ کلام نے کہا نہیں اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے قالت آپ نے کہا فہل ترک کا ان تو کیا اس نے کوئی مال ترکے میں چھوڑا ہے وراثت میں چھوڑا ہے قالوا لا انہوں نے کہا نہیں فصل لا علیہ تو آپ نے اس کی نماز جنادہ پڑھا دی سم اتی بجنادن اخرا پھر ایک اور جنازہ لایا گیا فقالوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی علی اس کی نماز جنادہ پڑھا دیں عليه علیہ دینن. آپ نے کہا کیا اس کے ذمے کو قرض ہے قیلا نام تو کہا گیا جی ہاں اس کے ذمے قرض ہے قال تو آپ نے کہا فہل ترکشی کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے کوئی مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ ادا ہو سکے فہل ترکشی کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے وراثت کے طور پہ ترقے کے طور پہ قال انہوں نے کہا صلا سہ اس نے تین دنار چھوڑے ہیں یعنی کہ گول کے سونے کے تین سکے چھوڑے ہیں وہ اس کی وراثت ہے فصل اللہ تو آپ نے اس, جنا... اس آدمی کی نماز زیادہ پڑھا دی. کیونکہ اگر قرض ہے اس کے ذمہ تو وراثت میں مال بھی چھوڑ کے گیا ہے. جس سے قرضہ کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا سم اوتی اب پھر تیسرا جنازہ لایا گیا فقالو تو انہوں نے کہا سلی علیہ آپ اس کی نماز جنادہ پڑھائیں کالا تو آپ نے کہا حال تعالیٰ کا کیا اس نے ترکے میں کچھ مال چھوڑا ہے قالو لا تو صحابہ کرام نے کہا نہیں قال فہل علیہ دین کیا اس کے ذمے کو قرض ہے قالو صلاثت اس کے ذمے قرض ہے اور وہ کتنا ہے تین دنال قرض اس کے ذمے ہے اور مال وراثت میں چھوڑا نہیں, نہیں, نہیں ہے قالۃ آپ نے کہا صلیہ صاحب کم اپنے ساتھی کی نماز جنادہ ادا کر لو قال ابو قطع ابو قدادہ کہتے ہیں صلی علیہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز اجا پڑھا دیں وہ علیہ اور اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے فصل اللہ علیہ تو آپ نے اس کی نماز نادہ پڑھا دی تو اس سے کیا پتا چلا کہ میت کے قرض کی ذمہ داری کوئی اپنے ذمے لے لے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے اچھی بات ہے تو اب وہ قرضہ کون ادا کرے گا وہی وہ ادا کرے گا جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے اور اس ادیث سے بار بار ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ قرض کا معاملہ کیا ہے نہایت سنگین ہے اور اس معاملے کو اہمیت دینی چاہیے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے ذمہ جو قرض ہے وہ اپنے وارسوں کو بتاتے نہیں اپنے بیٹوں کو بتاتے رہیں اپنی وائف کو بتاتے نہیں اپنے والدین کو بتاتے رہیں تاکہ آپ کا قرضہ آپ کی طرف سے ادا کیا جا سکے اگر آپ اس معاملے کو چھپا کر رکھیں گے تو آپ کا قرضہ کون ادا کرے گا آپ کی ذمہ داری کون لے گا کوئی بھی نہیں لے گا اور پھر قبر میں اس عذاب کو آپ ہی بھگتیں گے اس لیے اپنے قرض کے معاملے کو اہمیت دیں اور جس کا قرض ہے اسے جلد از جلد واپس کریں پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس دن وہ لوگ پچھتا گے جنہوں نے دوسروں کا مال اس پہ قبضہ کر لیا اسے کھا پی گئے اور انہیں واپس نہیں کیا اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر نو کی طرف باب نمبر نو باب المفلس یہ باپ کس کے بارے میں ہے مفلس کے بارے میں مفلس سے یہاں کیا مراد ہے وہ آدمی جو دیوالیہ ہو جائے جو مفلس ہو جائے یعنی کہ دیوالیہ ہو جائے اس کے ذمے کافی قرضے ہیں اور قرضے کی ادائیگی کے لیے مال نہیں ہے یا اتنا مال نہیں ہے جتنے مال سے قرض کے ادائیگی ہو سکے اور قرض بہت زیادہ چڑھ گیا ہے معاملہ نیا سنگین ہو گیا دیوالیہ ہو گیا حدیث نمبر تیرہ سو اکیس ون تھری ٹو ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی ہو رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے قال وہ کہتے ہیں خاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال یا ابو رحرا نے کہا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ غور دیئے کہ علماء کرام حدیث کی روایت کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے یہاں پہ راوی کہتے ہیں کہ یا تو ابو رحرا نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابو رحرا نے کہا تھا میں نے اللہ کے رسول سے سنا میں نے سنا یا اللہ کے رسول نے کہا ان دو الفاظ میں سے کون سا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں تو اس بھولنے کو چھپایا نہیں ہے امان دالی سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں معلوم نہیں کہ ابو رحرا نے اعلی کہا, کہا تھا یا سمے تو کہا تھا ابو رحلہ نے کہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو رحرا نے کیا کہا تھا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا یقول <coughs> <وہاں> تھے من ادرک او انسان جو اپنا مال بیائی ہی کسی آدمی کے پاس پالے او انسان ان یا آپ نے کہا تھا کسی انسان کے پاس پالے جو آدمی اپنا مال بھی آئی نہیں کسی آدمی کے پاس پالے یا کسی انسان کے پاس پالے قد افلاسا جب کہ وہ آدمی وہ انسان کیا ہو چکا ہو مفلس ہو چکا ہو دیوالیہ ہو چکا ہو فاو احقوبی ہی تو وہ اس مال کا زیادہ حق حقدار ہے من گئی اپنے غیر کے مقابلے میں کیا مطلب ہے جی اس کا اس رویت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو کچھ چیز بیچی مثال کے طور پہ آپ نے موٹر سائیکل بیچا اور اس نے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں پتہ چلا کہ وہ دیوالیہ ہو گیا ہے مفلس ہو گیا ہے اب کیا ہوگا اب آپ اس کے گھر گئے تو آپ کو اپنا موٹر سائیکل وہاں پہ مل گیا اب اس سے قرضہ لینے والے صرف آپ نہیں ہیں اور لوگ بھی ہیں لیکن یہ موٹر سائیکل اگر آپ کو ویسے کا ویسا ملا ہے جیسے آپ نے دیا تھا تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ موٹر سائیکل ہے پچاس روپے کا دس ہزار روپیہ آپ رکھ لیں اور دس ہزار باقی لوگوں کو دیا جائے ان کے حقوق بھی رہتے ہیں اور دس کسی اور کو دیے جائیں دس کسی اور کو دیے جائیں, کو دیے جائیں نہیں جب موٹر سائیکل جو آپ نے بیچا تھا وہ بھی آئی نہیں آپ کو مل گیا جوں کا تو مل گیا تو وہ آپ کا ہے یہ مثال میں نے کیا دی موٹر سائیکل آپ نے بیچا ہے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں آپ نے قرض کے طور پہ کوئی چیز دی مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو گاڑی دی کرز کے طور پہ کہ یہ گاڑی تم لے لو اور سال کے بعد ایسی گاڑی مجھے لے کر دینی ہے اب آپ کو پتا چلا کہ وہ کیا ہو گیا دیوالیہ ہو گیا شاید دیوالی کی لفظ بولتے ہیں انگلش میں ڈیفالٹر میرے خیال میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو کیونکہ دیوالیہ کے بارے میں جو خطرہ ہے کہ شاید کئی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو بہر دیوالیہ ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو گاڑی دی تھی بطور قرض یا آپ نے گڑی دی تھی بطور قرض یا آپ نے موبائل دیا تھا بطور قرض آپ نے کمپیوٹر دیا تھا بطور قرض اب پتہ چلا وہ دیوالیہ ہو گیا آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں جو چیز آپ نے دی تھی وہ مل گئی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں دوسروں کے مقابلے میں دوسرے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بھائی قرض تو نے بھی لینا تھا ہم نے بھی لینا تھا تو اب اس کو تقسیم کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو اس کے گھر میں وہ چیز ملی جو آپ نے نہیں دی تھی تو پھر اس میں سارے شریک ہوں گے سب کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ملے گا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرضہ لینا ہے قرض خواہ پانچ چھ ہیں تو جس نے جتنا قرضہ لینا ہے اسی حساب سے اس کی اس چیز کو بیچ کر مدد کر دی جائے گی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ کو اپنی چیز مل جائے اور وہ کیا ہو چکا ہے مفلس دیوالیہ یہی صورتحال حال ہے اس آدمی کی جو فوت ہو جائے آپ نے چیز بیچی جس کو بیچی فوت ہو گیا آپ نے قرضہ دیا جس کو قرضہ دیا وہ فوت ہو گیا اب آپ اس کے گھر میں گئے اور آپ کو وہی چیز مل گئی جو آپ نے اس کو دی تھی تو دوسروں کے مقابلے میں آپ کا اس چیز پہ زیادہ حق بنتا ہے یا پھر اس کے وار ذمہ داری لیں کہ بھئی یہ چیز ہم خرید چکے ہیں اور ہم اپنے باپ کے وارث ہیں بے مکمل ہو گئی تھی اور پیسے ہم ادا کریں گے تو یہ الگ معاملہ ہے وفی روایت علی مسلم اور مسلم شیف کی ایک روایت میں ہے فہو حق کو بھی ہی کہ یہ آدمی جس کو اپنی چیز اس آدمی کے پاس مل جائے جو مفلس ہو چکا دیوالیہ ہو چکا تو وہ دیگر غرض خواہوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر تیرہ سو بائیس کی طرف ون، ٹو، ٹو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں امام مسلم راہی محلہ ان ابی سعیدری کال روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ سے قال وہ کہتے ہیں اصیب فی آحدی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابتاح ایک آدمی کو نقصان ہو گیا اللہ کے رسول علی اسد اسلام کے زمانے میں ان پھلوں میں جنہیں اس نے خریدا ہوا تھا کسی سے کیا خریدے تھے پھل ان کے پھل پگ تو اس نے پھلوں کی بہ کر لی خرید لیے لیکن اسے نقصان ہوا کوئی مصیبت آ گئی کوئی آفت آ گئی کوئی مسئلہ بن گیا اسے نقصان ہوا فقاصر ادئی تو کیا ہوا اس کا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدق علیہ اس پہ صدقہ خیرات کرو یعنی کہ اس کی مدد کرو فتح صدق الناس و علیہ چنانچہ لوگوں نے اس پہ صدقہ کیا فلم یبلغدا علی کے وفا ادئی نہیں تو یہ اس کے قرض کی ادائیگی کی مقدار تک نہ پہنچ سکا صدقے کی شکل میں جو مال جمع ہوا جو مال ملا وہ اتنا نہیں تھا کہ جس سے قرضہ ادا ہو سکے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمای تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرضداروں سے اس کے اللہ رسول نے فرمایا اس کے قرض خواہوں سے جنہوں نے قرضہ لینا تھا ان سے کہا خود ما وجدتم جو تم نے مال پا لیا ہے حاصل کر لیا ہے یہ لے لو ولی سلکم اللہ کا اور تمہیں نہیں ملے گا مگر یہیں اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا جو مال اس کے پاس موجود تھا یہ لے لو اسے آپس اس میں تقسیم کر لو اپنے اپنے قرضے کے تناسب کے لحاظ سے اور اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا تو اس سے کیا پتا چلا ایک تو یہ بتا چلا کہ جب کوئی دیوالیہ ہو جائے مفلس ہو جائے تو حکمران کو چاہیے دیگر ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں اس کو بیار و مددگار نہ چھوڑیں اس کے بارے میں اپیل کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں صحب حسیت لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اسے صدقہ کے طور پہ مال نہیں اور پھر یہ معلوم ہوا کہ جو مال جمع ہو جائے گا وہ اس کے قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی کچھ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن بعد میں کیا اس کا باقی لوگوں کا باقی مال واپس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو اس بارے میں علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تمہیں یہیں کچھ ملے گا یعنی کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ملے گا اس کا مطلب ہے کہ اب فی الحال تمہیں یہیں کچھ ملے گا بعد میں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے تو یہ اپنا کردہ یقیناً واپس کرے گا لیکن فی الحال تمہیں یہیں کچھ ملے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مقروض ایسا ہے جس کے حالات خراب ہو گئے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کا مال بھی سارا لے لیا گیا تو اب اسے جیل میں بند رکھنے کی بجائے کمانے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ مال جمع کرے اور لوگوں کا قرض واپس کر سکے لیکن اگر کوئی ٹال مٹول کرتا ہے تو اسے جیل میں بند کرنا چاہیے یا اگر کسی کا مال ہے اس کی جائیداد موجود ہے اس کے پلاٹ موجود ہیں اس کے گھر موجود ہیں اس کے جانور موجود ہیں تو اسے بھی پکڑا جا سکتا ہے تاکہ ان جانوروں کو بیچے اس پلاٹ کو بیچے اس مکان کو بیچے اور لوگوں کا قرض واپس کریں باب نمبر دس باب مطل الغنی یہ ظلم مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا مال واپس کرنے میں تاخیر کرنا یہ کیا یہ ظلم ہے یعنی کہ صاحب حیثیت ہے مال موجود ہے پھر بھی لوگوں کا مال انہیں واپس نہیں کرتا ان کا قرض انہیں واپس نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے حدیث نمبر تیرہ سو تیئیس ون تھری ٹو تھری قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حرئی رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلول غنی یہ غلومن کہ مالدار آدمی کا قرض ادا کرنے کے معاملے میں تال مٹول سے کام لینا کیا ہے یہ ظلم ہے مطلول غنی یہ حیثیت حسیت مالدار آدمی ٹال مٹول سے کام لے تو یہ ظلم ہے یعنی کہ وہ ظلم کر رہا ہے اس پہ جس کا مال دینا ہے فعیدہ اتبیا اہد کلا ملی ان جب تم میں سے کسی کو کسی مالدار کے پیچھے لگایا جائے فل یتوا تو اس کے پیچھے لگ جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے جس سے آپ نے قرض لینا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ پیسے فلاں آدمی سے لے لیں کسی اور آدمی کی طرف آپ کو بیچ دیتا ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا وہ مالدار ہے غریب فقیر نہیں ہے تنگ دست نہیں ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ واقعی میں نے قرضہ دینا ہے اور میں آپ کو دے دوں گا تو ایسی شکل میں یہ بات مان لینی چاہیے اور آپ اس کی بجائے اس سے رابطہ کر لیں فائدہ اتبی آہد حکم جب تم میں سے کسی کو اللہ ملک کسی مالدار مالدار کے پیچھے لگایا جائے اس کی طرف بھیج دیا جائے فلیت تو تمہیں چاہیے تم میں سے جس کو اس کے پیچھے لگایا جائے تو وہ اس کے پیچھے لگ جائے یعنی کہ اس سے رابطے میں رہے اس سے قرض جو ہے وہ لے اس کے ساتھ ہی دو کتابیں اپنے اختتام کو پہنچیں جن کا تعلق تھا مقصد نمبر 6 سے اور اب ہماری تیسری کتاب شروع ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے المزارہ ول الکتاب المزارہ اجارہ یہ کتاب مزارت کے بارے میں ہے اور اجارہ کے بارے میں ہے مزارت کا مطلب کیا ہے کھیتی باڑی کرنا اور اجارہ کا مطلب کیا ہے زمین کرائے پہ دینا ٹھیکے پہ دینا تو اس بارے میں پہلا باب باب فضل زرعی ولغرسی فصل بونے اور درخت لگانے کی فضیلت حدیث نمبر تیرہ سو چوبیس ون تھری ٹو فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انس رضی اللہ عنہ قال رویت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مسلم یغلص غرسا او یزر او ذرا فیا کلو او انسان انسان البہیم اللہ کا نوبی صدقہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے یغ غرسن جو کوئی درخت لگاتا ہے یعنی کہ شجر کاری کرتا ہے او یزرا ذرا یا کوئی فصل بوتا ہے فیا کلو من تو اس سے کوئی پرندہ کھا لیتا ہے یا کوئی انسان کھا پی لیتا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے اللہ کان لہو بھی صدا مگر اسے اس کا صدقہ ہوگا بھی ہی اس کے بدلے میں اس سے پتا چلا کہ درخت لگانا ثواب کا کام ہے فصل بونا ثواب کا کام ہے اور یہ پتا چلا کہ کھیتی باڑی جائز ہے یہ غلط کام نہیں ہے چونکہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کھیتی باڑی درست نہ ہو تو اس ادیش سے پتا چلا کہ کھیتی باڑی کرنا جائز عمل ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے گنا تب ہے جب انسان کھیتی باڑی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ فرائض و واجبات ادا نہ کرے انہیں ترک کر دے نماز نہیں پڑتا کھیتی باڑی میں اتنا مصروف رہتا ہے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا کھیتی باڑی میں اتنا مصروف رہتا ہے تو اگر کوئی انسان فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہیں کرتا کھیتی باڑی میں مشغول ہونے کی وجہ سے تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ مضموم ہے قابل مذمت ہے ورنہ کھیتی باڑی ممنوع نہیں ہے مضموم نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت ہے یہاں پہ دیکھیے کہ جو بھی مسلمان کو درخت لگائے گا یا کوئی فصل بوئے گا تو اس میں سے پرندے کھائیں گے انسان کھائیں گے جانور کھائیں گے جب بھی کوئی پرندہ اس میں سے کچھ کھائے گا کوئی انسان کھائے گا کوئی جانور کھائے گا اس کو اس پہ اجر و سواب ملے گا اس ادیش سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام دین رحمت ہے رحمت ہے کن کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے پرندوں کے لیے دیکھے یہاں پہ اسلام ترغیب دے رہا ہے مسلمان کو کیا درخت لگاؤ فصلیں اگاؤ تو تمہارے لگائے ہوئے درختوں میں سے فصلوں میں سے جب بھی کوئی انسان کچھ کھائے گا کوئی پرندہ کھائے گا جانور کھائے گا تو مجھے ملے گا تو کیا انسان پرندوں کے لیے دین رحمت نہ ہوا جانوروں کے لیے دین راہمت نہ ہوا بالکل ہوا ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ اسلام تو کئی جانوروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے تو یہ جانوروں کے لیے دین راہمت کیسے ہوا تو جواب یہ ہے کہ دین اسلام انہی جانوروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے جو فاسق قسم کے ہیں جو تکلیف دینے والے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے جو انسان کے لیے خطرہ ہیں کسی بھی اعتبار سے خطرہ ہیں ورنہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ درخت اگائیں گے کوئی فصل لگائیں گے تو آپ کی لگائی ہوئی فصل میں سے آپ کے لگائے ہوئے درخت کے پھل میں سے کوئی پرندہ کچھ کھائے گا انسان کھائے گا جانور کھائے گا آپ کو ذرا سوا ملے گا یہاں پہ ایک اور سوال ہے اور ایک تنبیہ ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا یہ نہیں کہا کہ جو بھی انسان کوئی درخت لگائے تو اس میں سے کوئی کھائے گا تو اسے تھوڑا سواب ملے گا بلکہ آپ نے کہا جو مسلمان لگائے تو اس میں وارننگ ہے میرے لیے آپ کے لیے تنبیہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ نیک امال بجا لانے پہ ادر و ثواب اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہے جو ایمان پہ ہے اسلام پہ ہے اگر کوئی کافر ایسے فلائی کام کرتا ہے ایسے رفائی کام کرتا ہے اسے آخرت میں کوئی ادر و ثواب نہیں ملے گا اس نے جو نیک اعمال دنیا میں سر انجام دیے تو ان کا ادر و ثواب ملنا ہوا تو دنیا میں ہی ملے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا یہاں پہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کس سے نبی علی الصلاۃ سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام ابن جدعان سلا رحمی کیا کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا تو کیا ان اعمال کا اسے کوئی فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ اس نے ایک دن بھی اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا اس نے آخرت پہ ایمان لانے کا اعلان نہیں کیا اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے آخرت کے دن معاف کر دینا بخش دینا تو اسے پتہ چلا کہ کافروں کے سارے اعمال اور مینتیں کیا ہوگا ریگاں جائیں گی ضائع جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتے سنح کاف کے آخر میں کل حل نبی و کم بل اکثرین اعمال اللہ دین اک اللہ فل حیات دنیا وہ یا سبون اللہ سنا کیا ہم تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے خسارے میں رہیں گے گاٹے میں رہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کئی ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں جب کہ انہیں اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا رب کی ملاقات کا انکار کیا ان کے آخرت بھی آخرت کے بھی منکر قرآن کے بھی منکر تو یہاں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کوئی کافر جتنے بھی رفائی کام کرے جب فوت ہو جائے تو یہ نہ سوچا کریں کہ اب اس کو جنت مل جائے گی اگر وہ سرے سے کافر تھا اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں جبکہ اسلام کے بارے میں سن لیا نبی علیہ اللہ اسلام کے بارے میں سن لیا پھر بھی ایمان لے کر نہیں آیا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ جنت میں جائے گا اس کے لیے دعائیں کرنا یہ درست نہیں ہے اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر دو کی طرف باب کیا ہے باب المزار اتو بشتری ونوی سے نکلنے والی یعنی کہ اناج اور آمدن اس کے نصف وغیرہ پہ کیا کرنا المزارہ مزارت کرنا یعنی کہ آپ کسی کو زمین دے دیں کہ اس کی جو آمدن ہوگی آدھی میری آدھی تمہاری زمین میری محنت تمہاری فصل تم لگاؤ گے بیج تم ڈالو گے جو فصل اگے گی جو پیداوار آئے گی جو منافع آئے گا منافع نہیں بلکہ جو اصل پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی میری یا دو تہائی تمہاری ایک تہائی میری یا دو تہائی میری ایک تہائی تمہاری تو اس انداز سے مذاہرت کرنا یہ کیسا ہے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو پچیس ون تھری ٹو فائیو قاف عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل قیبر کہ نبی علی السلام نے خیبر والوں سے معاملہ کیا خیبر والوں کے ساتھ طے کیا معاملہ کیا کیا معاملہ کیا, کیا, مواملہ کیا بشت ریما یخرجومنہ جو خیبر کی زمین سے پیداوار ہوگی اس کے نصف پہ آپ نے معاملہ کیا من سمرین وہ پھل ہو او زرین یا کوئی اناج ہو یعنی کہ جو اناج اور جو پھل خیبر کی زمین اگائے گی اس کا آدھا مسلمانوں کو ملے گا آدھا یہودیوں کو ملے گا یہودی زمین میں محنت کریں گے کام کریں گے حل چلائیں گے اور مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں کی زمین ہے وہ زمین کے مالک ہیں دراصل ہوا یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے خیبر فتح کیا تو یہودی کہنے لگے آپ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں ان زمینوں میں ہم محنت کریں گے تو جو آمدن آئے گی آدھی آپ لے لیں آدھی ہم لے لیں گے تو نبی علی اسلام نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا ان کی اس پیشکش کو آپ نے قبول کیا تو یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے عبداللہ میں عمر کہتے ہیں کہ نبی علی سات وسلام نے خیبر والوں سے معاملہ کیا بتری من یخرجمنہ او زرعین وہ پھل یا اناج جو خیبر کی زمین سے پیدا ہوگا اس کے نصف پہ آپ نے معاملہ کیا من ثمر یہ من بیانیاں ہے کس کا بیان ہے ماں کا ماں یک منہا من ثمر کہ جو پھل یا اناج یخ جو منہا خیبر کی زمین سے پیدا ہوگا نکلے گا اس کے نصف پہ آپ نے معاملہ کیا فقان یوقی ازوا جہ مسن تو نبی علی الصلاۃ وسلام اپنی بیویوں کو سو وسک دیا کرتے تھے آپ اپنی بیویوں کتنا دیتے تھے سو وسک میں سو وسک دیتے تھے اس کی تفصیل کیا ہے فرمایا سمانو نوس کا تمرین اسی وسک ہوتے تھے کھجوروں کے وشرو نوس کا اور بیس وسک ہوتے تھے کس کے جو کے اچھا یہ سو وسک کتنے بنتے ہیں سو وسک جو ہیں ایک وسک میں کتنے سا ہوتے ہیں ساٹھ سو وسک ہوئے تو کتنے سا ہو گئے چھ ہزار کتنے ہو گئے چھ ہزار اور کلو کے لحاظ سے چھ ہزار سا کو کتنا بنائیں گے آپ پندرہ ہزار کلو پندرہ ہزار کلو آپ کھجورے اور جو کس کو دیتے تھے اپنی بیویوں کو یعنی کہ اپنی ہر بیوی کو آپ اتنا مال دے دیا کرتے تھے اور یہ آخری سالوں کی بات ہو رہی ہے شروع میں تو کوئی آمدن تھی نہیں آخری سالوں میں ایسا ہونے لگا جب حالات بہتر ہوئے تو آپ اپنی بیویوں کو سو وسک دیتے تھے اسی وسک کس کے کھجوروں کے اور بیس وسط کس کے جو کے اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیویوں کے پھر بھی حالات کیوں خراب رہتے تھے کیونکہ وہ بیویاں کس کی تھیں بیویاں میں تو نبی علی السلاد اسلام کی تھی جیسے اللہ کے رسول مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے ایس آپ کی بیویا بھی یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھے ہم نے وہ عدیث پڑھی ہے چند دن پہلے جس میں فرماتے ہیں نبی علیم کہ اگر میرے پاس اوت پہاڑ کے برابر دینار ہو پہاڑ کے برابر کیا ہو گولڈ کے سکے ہوں تو تین راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا مال تقسیم کر دوں گا سوائے اس مال کے جو میں نے بطول قرض ادا کرنا ہوگا تو نبی علیہ السلام کی یہ بیویاں ہیں تو جیسے آپ اللہ کی راہ میں قرض کیا کرتے تھے ایسے یہ بھی اللہ کی راہ میں مال صرف کیا کرتی تھیں بلکہ جناب زینب کے بارے میں آتا ہے زینب انتجاس کے بارے میں کہ وہ کیا کرتی تھیں وہ باقاعدہ محنت کیا کرتی تھیں مثال کے طور پہ یہ چمڑا جو ہوتا ہے کھالیں جن کو ہم کہتے ہیں انہیں رنگا کرتی تھیں اس کی صفائی کیا کرتی تھیں دباغت کی کامل یعنی کہ اس کے ساتھ کیا کرتی تھیں پھر اسے بیچا کرتی تھیں اور جو مال آتا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں یعنی کہ محنت اس لیے کہ مال لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے فقاصہ عمر اخیبر عبداللہ میں عمر کہتے ہیں کہ میرے والد عمر فاروق نے خیبر کو کیا کر دیا تقسیم کر دیا فقیر ازواج جنبی صلی اللہ علیہ وسلم این یوقتی علیہ النّما اب العرد تو جناب عمر فاروق نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اختیار دیا کہ کیا اختیار دیا کہ عمر ان کے لیے پانی اور زمین کو متعین کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی زمین اور یہ آپ لوگوں کا پانی یہاں سے پانی لے کر آپ اپنی زمین کو شراف کر سکتی ہیں عمر نے اختیار دیا کہ عمر کیا کرتے ہیں ان کے لیے پانی اور زمین کو کیا کر دیتے ہیں متعین کر دیتے ہیں او یم دیا ان کے لیے ان کے معاملے کو جاری رکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی بیویوں کے پاس زمین تھی یا زمین کی آمدن آیا کرتی تھی آمدن آیا کرتی تھی تو جناب عمر فروق نے اپنے زمانے میں جب خیبر کو تقسیم کیا خیبر کی زمینیں تقسیم کیں تو آپ علیہ السلام کی بیویوں کو اختیار دیا کہ یا تو تم زمین لے لو میں تمہیں زمین دے دیتا ہوں کہ یہ زمین تمہاری ہوگی متعین کر دیتا ہوں اور پانی کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ پانی اپنی زمین کو دے لیا کریں گی یا پھر جیسے آپ لوگوں کو نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آمدن ملا کرتی تھی میں ویسی آمدن دیا کروں گا کھجوریں دیا کروں گا اور اناج دیا کروں گا تو خیارہ اختیار دیا جہاں بھی عمر نے ازواج النبی نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی بیویوں کو کیا اختیار دیا کہ این یوقت اعلیٰ کہ عمر کیا کرتے ہیں ان کے لیے پانی اور زمین کو متعین کر دیتے ہیں او یم دیا یا ان کے لیے جاری رکھتے ہیں اس تقسیم کو جس کے اوپر وہ تھیں فمن ملختار الرد تو ان میں سے کچھ وہ تھیں جنہوں نے زمین کو اختیار کیا کہ آپ ہمیں زمین دیں ہم خود وہاں پہ بندوبست کر لیں گی کہ کیا وہاں پہ کرنا کیا نہیں کرنا امین من اختار الوسقہ اور ان میں سے کچھ وہ تھی جنہوں نے وسق کو اختیار کیا کیا مطلب یعنی کہ, آمدن یعنی آمدن کہ آمدن ہمیں پھل مل جایا کرے جی ہمیں اناج مل جایا کرے وسق کی شکل میں وسع اس کو کہتے ہیں سہرسہ کو تو کچھ لوگوں نے اناج کی مقدار کو اختیار کیا کچھ بیویوں نے اور کچھ نے زمین کو اختیار کیا وکانت عائشت اختار اختارت الرد اور ام المنیشا نے کس کو اختیار کیا زمین کو انہوں نے جناب عمر سے کہا کہ آپ مجھے زمین دے دیں اور میں خود وہاں پہ کھیتی باڑی کا بندوبست کروا لوں گی تو اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے کہ نبی علی سات والسلام نے خیبر کے یہودیوں کو زمین دی کس اصول کے مطابق دی کہ زمین پہ محنت تم کرو گے اناج اگانے کے معاملے میں اور دیگر امور میں محنت تمہاری ہوگی اور چونکہ ہم زمین کے مالک ہیں آدھی آمدن تمہاری آدھی ہماری آدھی پیداوار تمہاری آدھی ہماری تو اس سے بات چلا کہ یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے باب نمبر تین بابو کرا الارض زمین کو کرائے پہ دینا زمین کو ٹھیکے پہ دینا حدیث نمبر تیرہ سو چھبیس ون تھری ٹو سکس قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری اور امام مسلم کا ان رافع ابن خدید رضی اللہ عنہ روایت ہے کس راف بن خدیج سے قال وہ کہتے ہیں کن نہ الانصار حقلا کہ ہم انصاریوں میں سے سب سے بڑھ کر تھے کس کے اعتبار سے کھیتی کے اعتبار سے رافی بن خدیج کہتے ہیں کہ انسار لوگ انصاریوں میں سے ہم جو لوگ تھے کھیتی میں سب سے آگے تھے نکر الرزا تو ہم زمین کو کرایہ پہ دیا کرتے تھے اور مراد ان کی یہ ہے یہاں پہ رافی بن خدیج جب کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین کو کرائے پہ دیا کرتے تھے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہم زمین کو کرایہ پہ دیتے تھے اور جس کو کرایہ پہ دیتے تھے اس سے کہتے تھے کہ اس زمین کا یہ والا حصہ ہے اس کی پیداوار ہماری ہوگی اور باقی جو زمین کا حصہ اس کی پیداوار تمہاری ہوگی جب آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا تو کیا ایسے کیا تھا نہیں اس میں یہ نہیں تھا کہ اس زمین کے اس حصے کی اس ٹکڑے کی پیداوار ہماری اور اس حصے کی پیداوار تمہاری بلکہ یہ تھا کہ پوری زمین میں سے جو آمدن آئے گی وہ آدھی ہماری آدھی تمہاری لیکن یہاں پہ رافب خدیج کہتے ہیں کہ فکن اردا ہم زمین اجرت پہ دیا کرتے تھے کرائے پہ دیا کرتے تھے ٹھیکے پہ دیا کرتے تھے اور کیا طے ہوتا تھا کہ زمین کا یہ جو حصہ ہے اس کی آمدن ہماری اور وہ حصہ جو ہے اس کی آمدن تمہاری فروب با اخراجت ہاد ہی ولم تخرج تو بسا اوقات زمین کا یہ ٹکڑا اخراجت پیداوار نکالتا فصل اگاتا ولم تخرج دی اور وہ والا حصہ جو ہے وہ فصل نہ اگاتا اس سے اناج نہ نکلتا وہاں سے پیداوار نہ آتی فنوی ناندالی کا تو ہمیں اس سے روکا گیا ہے تو جن احادیث میں نبی علیہ صلاحت نے زمین کو ٹھیکے پہ دینے سے منع کیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین کو ٹھیکے پہ کرائے پہ اجرت پہ دینا مطلق طور پہ منع ہے ایسی بات نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کو ٹھیکے اور اجرت پہ اس انداز سے دینا کہ زمین کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کی پیداوار ہماری وہ ٹکڑا جو ہے اس کی پیداوار تمہاری یہ غلط ہے کیونکہ اس میں ظلم ہے ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ نہ ہو آپ پہ ہو سکتا ہے ادھر کچھ نہ ہو تو اس کے اوپر تو کہتے ہیں بن خزیفہ نوحی تو ہمیں اس سے روک دیا گیا ولم ننل ورق اور ہمیں چاندی سے نہیں روکا گیا کیا مطلب زمین کو چاندی کے عوض کرائے پہ دینے سے منع نہیں کیا گیا یعنی کہ آپ زمین کو دنار کے بدلے میں درم کے بدلے میں کرائے پہ دیں تو یہ منع نہیں ہے اور آت کی زبان میں آپ زمین کو روپئے کے بدلے میں کرائے پہ دیں منع نہیں ہے ڈالر کے بدلے میں کرائے پہ دیں منع نہیں ہے پاؤنڈ کے بدلے میں کرایے پہ دیں تو منع نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے منع یہ ہے کہ آپ زمین کو کرائے پہ دیں اور یہ کہیں کہ زمین کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کی پیداوار ہم میری اور جو وہ ٹکڑا ہے اس کی پیداوار تمہاری اس میں غرر ہے اس میں دھوکہ ہے تو یہ منع ہے لفظ مسلم اور مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں کہ کنا نکر الدا کہ ہم زمین کرائے پہ دیا کرتے تھے اعلیٰ اس شرط پہ کہ ان لنا ہادی ہی کہ جو یہ ٹکڑا ہے یہ ہمارے لیے اور ہم ہاد ہی اور وہ ٹکڑا ان کے لیے تو یہ جو طریقہ ہے زمین کو ٹھیکے پہ دینے کا یہ غلط ہے کہتے ہیں کہ ہم زمین کو کرایہ پہ دیا کرتے تھے اس بنیاد پہ کہ لنا دھی کہ بے شک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے لنا یہ ہمارا ہے یعنی کہ اس کی پیداوار ہماری ہوگی ولہ مہادی اور ان کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا ہے ان کے اس کی پیداوار ان کو ملے تو یہ جو انداز ہے یہ غلط ہے اس کے بعد کیا باب نمبر چار باب الارض تم نہ ہو یہ باپ ہے اس زمین کے بارے میں جو کسی کو آریتن دی جائے کیسے دی جائے آریتن. آریتن. کہ آپ یہ زمین لیں ایک سال آپ اس میں فصل بو سکتے ہیں میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا آرتن دے دینا لیکن مالک نہیں بناؤں گا آرتن دے دینا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے یہ مراد ہے تو باپ کیا الارض تم نہ ہو باب ہے اس زمین کے بارے میں جو کسی کو آریتن دے دی جائے حدیث نمبر تیرہ سو ستائیس ون تھری ٹو سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا جابر رضی اللہ عنہ قال روایت جناب جابر سے وہ کہتے ہیں کانتالردین ہم میں سے کئی لوگوں کے پاس فالتو زمین تھی کانت تھی کیا تھی فضول والدین فالتو زمین لر ہم میں سے کئی لوگوں کے پاس ہم میں سے کئی لوگوں کی ملکیت میں کیا تھی فالتو زمین تھی جہاں وہ کچھ کرتے نہیں تھے خالی پڑی ہوئی تھی فقالو تو انہوں نے سوچا انہوں نے کہا نو آج ہم اس کو کرایہ پہ دے دیتے ہیں بس کس کے بدلے میں ایک تہائی آمدن کے بدلے میں جو آمدن ہوگی ایک تہائی ہمیں مل جائے دو تہائی تمہارا کیونکہ تم محنت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اجرت پہ دیتے ہیں ایک کے بدلے میں وہ اور چوتھائی کے بدلے میں اور نصف کے بدلے میں کیا مطلب اس کا یعنی کہ کسی نے کہا کہ ہم میں اپنی زمین دیتا ہوں ایک تہائی کے بدلے میں کرائے پہ جو آمدن ہوگی ایک تہائی میری دو تہائی اس کی جو محنت کرے گا جو ٹھیکے پہ لے گا اور کسی نے کہا کہ میں ایک چوتھائی لوں گا اور تین چوتھائی وہ لے سکتا ہے جو محنت کرے گا جو ٹھیکے پہ لے گا اور کسی نے کہا کہ میں زمین دوں گا کس پہ, نسب نسب نسب نسب نسب پہ نسب کہ اس کی آدھی آمدن میری ہوگی آدھی اس کی ہوگی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علی السلاۃسلام نے من کانت لہو اردن جس کے پاس زمین ہو فر اسے چاہیے کہ اس میں فصل بوئے اولیم نہا اخاہو یا وہ یہ زمین کس کو دے دے اپنے بھائی کو بھائی سمر مسلمان بھائی اولیم نہا اخاہو یا وہ یہ زمین کس کو دے دے اپنے بھائی کو فئن ابا اگر وہ یہ بات نہ مانے کون جس وہ آدمی جس کے پاس زمین ہے نہ خود فصل بو رہا ہے نہ اپنے بائی کو آریتن دے رہا ہے پھل یم سے تو پھر وہ اپنی زمین کو اپنے پاس روک کر رکھے سنبھال کے رکھے تو یہاں پہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ آپ اپنی زمین میں خود محنت کریں خود فصل اگائیں خود درخت اگائیں یا پھر آپ کسی کو آریتن دے دیں تو آپ نے کہا پََ ان ابا اگر وہ نہ مانیں جس کی زمین ہے میری یہ بات نہیں مانتا کہ نہ فصل بو رہا ہے نہ کسی کو دے رہا ہے پھل یوں سے ہو تو پھر اپنی زمین کو روک کر رکھے تو یہاں پہ آد کے درس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق دے اور ان پہ اور ان احادیث کے مطابق دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے ہر طرح کی خطائیں ہماری معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مفت فرمائے جو مریض ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے وصل اللہ تعالیٰ عہ نبینا محمد وعلا علیہ وسلم